وأحسن الهدي هدي محمد الله تعالى عليه وسلم جر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طب يشرح لي صدري وييسر لي امري واعدم عظمه من لسانك فقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا الى مغفرة من ربكم بجنة ارزها السماوات والارض وعد للمتقين رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے مصدرک حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے ابیہ آپ آب صلی اللہ علیہ و سلّم کا فرمان ہے خاف برا منظر علاسر علیہ اللہ, علی اللہ الجنہ وہ شخص جسے ذل پر پہنچنا ہے اور سفر اختیار کرنا ہے مگر رات انتہائی خوفناک ہے تاریخ ہے وہ شخص رات کی اس تاریکی میں سفر اختیار نہیں کرتا بلکہ سو جانے کو اور گھر بیٹھ جانے کو ترجیح دیتا ہے ان تک نہیں پہنچ پائے گا خوف عدلاض جس شخص کو ذل پہ پہنچنے کی فکر ہو اور نہ پہنچنے کا خوف ہو عدلج وہ رات کی تاریکی میں سفر شروع کر دے گا کہ رات کی تاریخی رات کی وحشت اس کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ سفر اختیار کر لے گا اور چلنا شروع کر دے گا عدلج بلاغل منزل اور جو شخص رات کی تاریکی میں سفر اختیار کرے گا سفر کی سعودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور رات کی وحشت سے نہ گھبرائے گا بالا گل منزل وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا یہ ایک مثال آپ نے دی ہے اور آگے فرمائے گا اللہ انصلۃ اللّہ الا علاء انصلۃ اللہ جنت اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے جو تم سب کی منزل ہونا چاہیے کہ اس نعمت عزما کو حاصل کرنا ہماری منزل پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایسا مسافر بننا پڑے گا جو رات کی تاریخی سے گھبراتا نہیں ہے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے اور اس کو راستے کی سروتوں کی پرواہ نہیں ہوتی بالآخر دنیا میں اپنی منزل کو پا لیتا ہے اسی طرح جو شخص جنت کا حقیقی طالب ہو جنت اس کی منزل ہو وہ آرام کو ترجیح دینے کی بجائے سفر اختیار کر لے اور سفر کی سہولتوں کی پرواہ نہ کرے تو وہ بھی اس مسافر کی طرح اپنی منزل کو پا لے گا جو دنیا میں سفر اختیار کر کے منزل کو پا لیتا ہے فرمایا کہ اخبار پر عزت کا سودا بہت ہی مہنگا ہے کیونکہ جنت ہے اس کے لیے ایسا مسافر بننا پڑے گا جو سفر کی سہولتوں کو برداشت کرتا ہے رات کی تاریکی میں سفر اختیار کرتا ہے اور سفر کرتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ منزل کو جا پائے یہ کی آخرت کیا ہے اور قیامت کا قائم ہونا کیا ہے اس کے لیے کس قدر محنت اور عمل کی ضرورت ہے مصرد احمد میں ایک اور حدیث ہے رسول کریم وسلم کا فرمان ہے ایک شخص اگر پیدا ہو اور اس کو پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا جائے حتیٰ کہ وہ کوڑا ہو جائے اور موت کی تحریر پر پہنچ جائے اور اسے بڑھاپے تک اور موت تک گھسیٹا جائے اپنے چہرے کے پر تو یہ عمل بہت بڑا ہے فی مرغات اللہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے پیدا ہوئے تھے اسے چہرے کے اوپر گرا دیا جائے اور گھسیٹنا شروع کر دیا جائے اور مرتے دم تک سیٹا جائے اللہ کی رضا میں اللہ کی راہ میں یہ بڑی جد و جہد ہے، ایک بڑی مشقت ہے ایک بڑا مجاہدہ ہے لیکن جب کل قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر کی طرف اسے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کے احوال کو دیکھے گا تو لحقہ رحل یام کہے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا اپنی ساری محنت کو حقیر جانے گا جو اس کو سو سال تک کسیجا گیا چہرے کے بل اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کے لیے اس عمل کو چھوٹا سمجھے گا اور حمیر جانے جو اس سے بڑھ کر ملائکہ فرشتے جو صدیوں سے پیدا کیے جا چکے ہیں قیامت تک رہیں گے جن کی عبادات کا سلسلہ صدیوں پر محیط ان کی عبادات کا عالم یہ ہے کوئی وقفہ بیج میں نہیں آتا جس فرشتے کو پیدا کر کے قیام میں کھڑا کر دیا گیا ہے قیامت تک قیام میں رہے گا جس فرشتے کو پیدا کر کے رکوع میں ڈال دیا گیا ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا جس شخص کو پیدا کر کے سجدے میں گرا دیا گیا ہے قیامت تک سر کو سجود رہے گا سجدہ ریز رہے گا اور پھر جب سور پھونکا جائے گا قیامت قائم ہوگی محشر کی طرف یہ فرشتے بھی جائیں گے تو جاتے ہوئے ان کی زبانوں پر ایک ہی ای لفظ ہوگا ایک ہی ای جملہ ہوگا کہ سبحانہ ماں بدنا کا حق عبادتہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے روز آخرت کیا ہے یہ حشر کا میدان کیا ہے کوئی نہیں جانتا نبی اسلام کی ایک حدیثی اندازہ ہوتا ہے کہ دلہ تم طالل بر حق تم قدیل بل بگئی تم قطیر جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسنا چھوڑ دو اور مستقل رونے بیٹھ دو اس طرح کی نیندیں ترک کر دو جنگلات کا رخ کر کے اللہ تعالی کو پکارنے لگو کئی مدد میں ان کا فرق ہوں یوم یجا حید الم کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو اس دن کی کلفتوں سے جس دن کے منظر کو دیکھ کر ایک دو پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا ہی ہر شخص اپنی دنیا کی عبادت کو حمیر جانے کی فرشتے جو صدیوں کے عبادت گزار ہیں وہ کہیں گے کہ ما عبد نا کا حق کا عبادت ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کا قدا نہیں کر سکے جسوس سے اس بات کا علم ہوتا ہے دنیا میں غفلت کی بجائے ایک محنت شامہ کی ضرورت مسلسل عمل کی اور جد و جد و الدین جاہدین جو یہ ساری باتیں سوچ کر محنت شروع کر دیں اور کوشش کا آغاز کر دیں نبی اسلام کی اتباع کی احساس کر ہم ان کے راستے کھولتے جائیں گے انہیں ترقی دیتے جائیں گے کیونکہ کے حوصلے اور بلند ہوں گے اور وہ جد و جہد مثالی جد و جہد انجام دینے میں کامیاب ہوں گے انہیں اخر میں کامیابیاں نصیب ہوں گی اور اس جد و جہد کے بقدر جنت کی اونچی منازل پر فائز ہوگی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھوڑا اون الکوا کے کہ سما کے بعد آلے جنت جنت میں اوپر کو جھانکیں گے انہیں کمرے نظر آئے کما تھوڑا اون ال کما تھورا اون القا کے جیسے آج تم اوپر کو جھانکتے ہو تو تمہیں آسمان کے ستارے نظر آتے حالانکہ جنت میں وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں لیکن اس قدر فرق مراتے اس قدر منازل کا فرق کہ گویا یہ جنتی زمین پر ہیں اور وہ آسمانوں پر ہیں اللہ تعالیٰ اس قدر درجات دراجات عطا فرمائے گا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی جدوجہد پر منحصر ہے اور اعمال اس کے انجام دہی پر منحصر ہے کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ تلاش کرتے ہیں تتور کرتے ہیں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی انجام دہی جو ہے وہ ہمیں اللہ کا مغرب بنا دے جو اخروی دراجات اور اللہ کا سبب بن جائیں اور جن اعمال کے نتیجے میں رفات اور ترقی حاصل ہو وہ ان اعمال کی جو سجو کر دیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اور اللہ یہ محبت فرماتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی صفت محبت پر حق ہے وہ محبت کیسے کرتا ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی صفت اس کی صفات کا علم ہے لیکن صفات کی کیفیتیں معلوم نہیں کہ صفات اس نے بیان کر دی مگر صفات کی کیفیتیں بیان نہیں کی یہ بتا دیا کہ میں محبت کرتا ہوں یہ نہیں بتایا کہ کیسے محبت کرتا ہوں جو بتا دیا اس پر ایمان لاؤ اور جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سبت کر دو اور جو بندہ اللہ تعالی کی محبت کے مواقع تلاش کرنا شروع کرتا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے کیسے محبت کرتا ہے کن اعمال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے تو یہ اچھی جد و جہد کا آغاز مثلا نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان نبا یحب الرف امرے کل اس حدیث کو پڑھ لے اس کو اپنا لے کہ اللہ تعالی ہر معاملے میں رفق اور نرمی سے محبت کرتا ہے ایک بندے کا منحصل یہ بن جائے کہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کرے اچھا خلاق اختیار کرے کھینکنے اور دھاڑنے کی بجائے نرم گفتگو کرے آسان گفتگو کرے ہر معاملے میں بندے کا رفق اللہ تعالی کو پسند ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس معاملے میں رفق شامل ہو جائے نرمی شامل ہو جائے تو وہ نرمی اس معاملے کو سجا دیتی ہے اور مزین کر دیتی ہے اور جس معاملے میں سختی اور عنف داخل ہو جائے تو وہ اس معاملے کو بدنما کر دیتی ہے بگاڑ دیتی ہے رفیع اور جو ہے اللہ, اللہ باک رفیق ہے اور رف اور نرمی سے محبت کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کا محبوب عمل ہے جو لوگ اخروی درجات پر نظر رکھتے ہیں جن کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور جن کا منج یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کا حصول ادھر حقیقت اس زندگی کے سفر کا اصل نقطہ ہے وہ اس حدیث کو فوراً اپنا لیں ہر معاملے میں نرمی نرم خوئی نرم اخلاق نرم گفتار نرم کردار یقیناً اللہ کا محبوب جو لوگ اللہ تعالی کی محبت کے مواقع تلاش کرتے ہیں وہ ان مقامات کا تتقر کرتے ہیں ان اعمال کا جن کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اچھا اخلاق اپنا لیتے ہیں نرم ہوئی ان کی طبیعت بن جاتی ہے اور ہر معاملے کو وہ کسی نرمی اور اخلاق سے حل کرنے کی کوشش کرتے نتیجہ کیا ہے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں ایک ایسا عمل اختیار کر کے جو اللہ تعالی کا پسندیدہ ہے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں ہر شخص دیکھیں اس حدیث سے میرا کیا تعلق ہے کیسا تعلق ہے میری طبیعت کیسی ہے فطرت کیسی ہے اور یہ نرم خوئی میرے اللہ میں شامل ہے یا نہیں میرے معاملات میں شامل ہے یا نہیں ہر شخص غور کریں کیونکہ سفر آخرت کے لیے ان منازل کو دیکھنا پڑے گا جو منازل رفت دراجات کا باعث بنتے ہیں جو اللہ کا محبوب بن جائے اس کا مرتبہ کیا معمولی ہوگا اللہ اپنے پیاروں کو چھوڑ دے گا کیا نہیں پیاروں کو قریب کرے گا اور ان سے بڑی محبت کرے گا اور درجاتِ دراجات پر فائز فرمائے گا جیسا کہ فرد آپ نے سن لیا کہ بعد جنتی دیگر جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمانوں کے ستاروں کو دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقب ابد التبی الغنی یلخفی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس میں بیک وقت تین اوصاف ایک پرہیزگاری اور تقوی اللہ کا خوف دوسرا وہ غنی ہے غنی کے دو نانے ایک مالدار ہے مالدار ہے اور تیسری صفت یہ الخفی گمنامی کو پسند کرتے بہت سے مالدار چودراہٹ چاہتے ہیں شہرت چاہتے ہیں ان کا مال انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے دے پھر کسی عہدے کی طلب شہرت کی بھوک اللہ کی راہ میں فرش کریں گے تو وہ بھی پریس کو دکھا کر کرے گی تاکہ دنیا واہ واہ کرے فرما کے ایسے بندے سے اللہ کو پیار نہیں وہ مالدار ہو سرمایہ دار ہو جو مالدار ہونے کے باوجود تقوا کے منحج کو اختیار کرے اور گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے جو چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور چاہے کہ میرا نام نمایاں نہ ہو لوگ پہچان ہی نہ پائیں کہ یہ نیک کام کون انجام دے رہے کہ مخارف کون برداشت کر رہے ایسے بندے سے اللہ کو پیار ہے یا پھر غنی کا ایک مان بے پرواہ فقر کے باوجود غربت کے باوجود لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہے کوئی اس کو لالچ نہیں کوئی اس کو حرص نہیں کوئی اس کو تمہ نہیں نہ ہی وہ کسی کے مال کسی کے عہدے کی طرف جھانتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ گمنامی کی زندگی تقوار پرہیزگاری کے ساتھ گزار جائے کہ بندہ بڑا پیارا ہے اللہ علیہ عزت کا جس کا مخف رہنا اللہ کی لذا کے لیے ورنہ شہرت کی بھوک انسان کی فطرت میں داخل انسان چاہتا ہے کہ میرے نام کے ٹنکے پہ جائے. لیکن یہ اس سے بے نیاز اس کی توجہ امور آخرت کی طرف ہے دنیا کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کی ریفرنٹ چاہتا ہے اخروی طرح جاتے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے پیار ہے محبت جس میں یہ تین اوساک جمع ہو جائے ایک اس کی تمنگری اور مالداری رزق حلال کی اثاث پر دوسرا تکوار پرہیزگاری اور تیسرا گمنامی کی زندگی کو ترجیح دینا بڑے بڑے اعمال انجام دیتا ہے مگر اس کا نام تک نہیں آ رہا اور وہ نام وری چاہتا بھی نہیں بلکہ گمنام رہنا چاہتا ہے اسی طرح اپنی زندگی گزار جاؤ اور اللہ کے یہاں پہنچ جاؤ اللہ کا بڑا محبوب ہے بھی سوچیں اور دیکھیں کہ یہ عمل ہمارے اندر موجود ہاں ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میں گم رہوں مگر اس کے نام کی گونج دنیا میں جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے بلند ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ چاہتا ہے کہ بیاض بندوں کے نام نمایاں ہوں جیسے ہمارے اور محدثی جن کے نام آج آسمانوں پر چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں دنیا ان کو دعائیں دیتی یہ بھی ایک شرف ہے دل کا عاجل لو مشروں میں کسی کا اچھے انداز سے ذکر ہو اچھی شہرت ہو ان کی زندگی میں لوگ ان سے محبت کریں اور مرنے کے بعد لوگ رحمت اللہ علیہ کے ہیں. یہ کے حکمت کہ یہ پرور دکار کی حکمت ایسے لوگوں کے لیے قیامت تک دعاؤں کا سلسلہ جاری اور قائم رہے مگر وہ شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے وہ گمنامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں مگر بربر دگار ان کو مشہور کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بے مست ہو جائے زندگی میں بھی یاد کیے جائیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی یاد ہمیشہ در رہے لیکن یہ بندے کا کردار ہے کہ اس کے اندر یہ دین اوسار جمع تبنگری اور باغداری اور تقوار پرہیزگاری اللہ کا خوف اور تیسرا گمنامی کی زندگی کو ترجیح دینا نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے سلاثت جو اللہ تین قسم کے لوگ ہیں اللہ ان سے محبت کرتے یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ تین طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقامات کا قصد کرتے ہیں اور ایسے امور کا چناؤ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا باعث بن جائے ان میں سے یہ تین امور ایک یہ کہ ایک شخص ہے جو میدان جہاز میں دشمن کے مقابلے اور فرمایا کہ نا صبل نحرہ دشمنوں کے سامنے اپنا سینہ تانے کھڑا ہے بعض کے میدان میں نوبت آ جاتی ہے کہ اسلامی لشکر پسپائی پر مجبور ہوتا ہے مگر یہ پسپا نہیں ہوتا اپنا سینہ تانے کھڑا پسپائی پر مجبور ہونے والے میدان کو چھوڑ پیچھے بھاگ رہے مقصد یہ نہیں کہ بھاگ جائیں کہ گھروں کو بھاگ جائیں مقصد یہ کہ پیچھے وہ لوٹیں اکٹھے ہوں اور کوئی نئی حکمت عملی تیار کریں اور تازہ دم ہو کر میدان میں داخل ان امور کے تحت باہر نکلنا چاہے مگر یہ شخص پرواہ نہیں کرتا اپنا سینہ تانے کھڑا ہے حتی اور یوف دئی اس وقت تک کھڑا رہتا لڑتا رہتا جب تک فتح نہ ہو جائے یا یہ شہید نہ ہو جائے آخری دن تک وہ کھڑا ہے اور جدوجہد انجام دے رہا ہے اس حدیث کا حاصل یہ ہے اس شخص کے کردار کے تعلق کا اس شخص کے کردار کا حاصل یہ ہے کہ ایک قوم ایک عمل انجام دے رہی مگر وہ قوم اس عمل کو چھوڑ بیٹھتی ہے کہ یہ شخص نہیں چھوڑتی پوری استقامت کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ اور محنت اور بلبلے کے ساتھ اس عمل پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے بڑا پیار کرتا ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے دوسرا شخص بھی اسی ناریت کا ہے قوم جو صاف رفول و سرور کے قافلہ سفر پہ رواں دواں ہے اور رات کی تاریخی میں سفر کر رہا ہے کافی چل چکا کافی سفر اختیار کر چکا قافلے کے ہر فرد کی خواہش ہے کہیں پڑاؤ ڈال لیا جائے اور کچھ وقت اپنا سر زمین سے ٹیک لیا جائے اور سو لیا جائے چنانچہ پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے قافلے کے لوگ گم سم سو جاتے ہیں یہ شخص بھی ان میں شامل ہے لیکن یہ نہیں سوتا یہ تناخا ایک طرف چلا جاتا ہے رات کی تاریخی میں فیوسلی اور نماز شروع کر دیتا نفرت پڑھنا شروع کر دیتا ہے بالکل دنیا والوں سے بےخبر دنیا سو رہی ہے یہ بھی سونا چاہتا ہے مگر سوتا نہیں اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی محبت کا حضور اس کے سر پہ سوار ہے. لوگوں کے بیچ میں نہیں بلکہ الگ تھلگ جا کر قیام الحل کا اہتمام کرتا ہے حتیٰ جدم رحیل حتیٰ کہ اپنے قیام سے فارغ ہو کر ان سونے والوں کو جگاتا اور بیدار کرتا ہے کہ اٹھو سفر شروع کر دو اس کا ماننا یہ کہ اس کا عمل یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے حد تک لوگ اٹھیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ریاکاری بلکہ نماز سے جلدی فارغ ہو کر اب وہ کافی والوں کو بیدار کر رہا کسی کو کانو کان خبر نہیں کہ اس نے رات بھر کیا کیا سب سو رہے تھے یہ بھی سو رہا ہو کر اس کی آنکھ کھل گئی اب یہ سب کو بیدار کر رہا ہے یہ بندہ جس, میں, جس کے اس عمل میں بہت سے مہاجن اکٹھے نمبر ایک قافلے والوں کا سو جانا اور اس کا نہ سونا بلکہ نماز پڑھنا نمبر دو اس کی نماز کی ادائیگی لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ الگ تھلگ کسی کونے میں ہے جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ تاکہ اس عمل میں ریا گاری نہ آ جائے اور یہ, اخلا... یہ عمل اخلاص پر قائم رہے اور نمبر تین اس کا قابل والوں کو جگانا اس کا یہ کوشش کرنا کہ کوئی اس کے قیام ال سے واقف نہ ہو سکے اور اس کے عمل پر مترین نہ ہو سکے بلکہ وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے کہ چلو اٹھو اور سفر شروع کرو ورنہ ہم تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اور منزل دور ہو جائے گی اب وہ لوگوں کو جگا کر سفر کے لیے آمادہ کرتا ہے جو کہ اس کی چوتھی نیکی ہے تاکہ چلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور منزل تک پہنچ جائے یہ شخص جس کی اس نیکی میں اس کے بہت سے عزائم شامل ہیں اور بڑا ایک حسن کردار شامل ہے بہت سے متبعین شامل ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے یہ بندہ اللہ تعالی کی محبت کے مواقع کو تلاش کرتا ہے اور موقع ملنے پر ان کو اپنا لیتا ہے جو کہ اس کے عالمی ہمت ہونے کی دلیل کہ اس نے ایسے اعمال کا قصد کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت پر منترج ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ محبت ہے حاصل کائنات تمام عبادات کا قبر جو لوگ قیام کرتے ہیں رات بھر ان کا قیام کرنا روزے رکھنا مجاہدین کا جہاد کرنا دعات کا دعوت دینا سخیوں کا ثقافت کرنا اس سب کا محبت ایک ہی نقطۂ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اور اس کی محبت ملے جائے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور ان کو اپناتے رہتے ہیں یہ ہی اللہ کی محبت کے مستحق ہوں گے اور تیسرا بندہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ شخص ہے جس کو برے پڑوسی سے پالا پڑ جائے کان رہو جار و سوئے اس کا پڑوسی برا ہو اخلاق ہو اور وہ اس کی زندگی کو اجیئرن بنا دے اسے تنگ کرے مگر یہ شخص یس یہ سوچ کر کہ یہ بھی اللہ کی محبت کی اساس ہے اس کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اس کی کلفت کا جواب کلفت سے نہ دے اس کی اذیت کا جواب ازیت سے نہ دے بلکہ صبر کرے اس کا رویہ درست ہو اس کا رویہ رفق پر قائم اور نرمی پر قائم اور صبر کرتا رہے صبر کرتا رہے فرمایا کہ یہ عمل ایک دو دن کا نہیں ہے بلکہ سالوں پر محیط ہو سکتا ہے اور جب تک وہ پڑوسی کے درست رویے کا مقابلہ نرمی سے کرتا رہے گا اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرتا رہے گا اس وقت تک وہ اللہ تعالی کی محبت کے خزانے سمیٹتا رہے گا اس کی رضا اور پیار کے خزانے سمیٹتا رہے گا کہ وہ ایک اچھا پڑوسی بن رہا ہے اور برے پڑوسی کے برے رویے کے باوجود اس کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ صبر سے دیتا ہے درشتگی سے نہیں دیتا بلکہ رسق اور نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نرم خو بن جاتا ہے یہ کردار ایک طویل کردار بھی ہو سکتا ہے جو طویل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کا باعث بن سکتا ہے تو یہ ایسے اعمال بہت سے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ کی محبت کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کے پیار کا اعلان ہے بہت سے ایسے اعمال ایک شخص اگر اپنی زندگی کا نسپر عم بنا لے کہ میں نے ہر معاملے میں اللہ کے حبیب کی اتفاق کرنی بس میرے سامنے برادری ہے باپ دادے ہیں قومیں ہیں مشاہر ہیں مشایخ ہیں اور مختلف جو ہے وہ مرشد ہیں مگر میں نے کسی کی بات نہیں سنا اور کسی کا راستہ نہیں اپنانا صرف پیارے بھی کی دبا کرنی اس وقت تک کوئی اگر انجام نہیں دینا جب تک اس کا ثبوت محمد الرسود اللہ سے نہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثبوت مل جائے تو کوسوں اس کو اسے اسی طریقے سے انجام دینا ہے جو اللہ کے پیارے بے اوپر کا طریقہ ہے بس وہ اتباع کے دائرے میں محصور ہو جائے اور محدود ہو جائے قل ان کو تم تو حقوق اور اللہ حتم ہو نہیں یہ میرے پیارے بے امپر اعلان کر دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کے طالب ہو تو میری اتباع کر لو تمہارا عقیدہ تمہارا منہ اسی بات پر قائم ہو جائے کہ اللہ کے حبیب کی اتباع کر ری. اخلاقیات میں اعمال میں احکام عبادات میں معاشیات میں سیاسیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بننا ہے اور اس راہ پر چل پڑو تو یہ اللہ تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا اور سنو کس سے اللہ کو محبت ہو جائے بیا فرق اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر کوئی گناہ اس کی ذمہ باقی نہیں بچتا جب وہ اللہ کا پیارا بن گیا تو پھر پیاروں کے گناہ اور غلطیاں کا کہاں دیکھی جاتی پھر سب پر قدم پھیر دیا جاتا انہیں مٹھا دیا جاتا یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے اور طے کرے کہ میں نے ان مقامات کو دیکھنا ہے اور اپنانا ہے جن مقامات کی عبت خال کے کائنات کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور پھر وہ اس تست پر قائم ہو جائے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دے کتاب و سنت سے وہ نصوص تلاش کرے جن نصوص میں بربر دگار کی محبت کا ذکر ہے اور ان کو اپنانا شروع کر دے یہ اس بندے کی علوب ہمت ہے اس کی بلند ہمتی کا ثبوت ہے اور یہ بندہ وہ بندہ ہے جو اخر درجات ظاہر ہے کہ کی محبت ایک خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی پر منتج ہوتا ہے, صحیح کی حدیث ہے اِنَّ اللہ اذا احب جفریل جب اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبیل امین کو پکارتا ہے اور اپنی محبت کی اس کو خبر دے دیتا ہے کہ انی مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی کہ جو فلاں بندہ ہے فلاں کا بیٹا ہے فلاں مقام پر رہتا ہے میرا اس سے پیار پڑ چکا ہے فاہبہ ہو تو بھی اس سے محبت کرو تو پھر جبری بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ساتواں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحبو فلاں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی تم بھی سب اس سے محبت کرو تو سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا کوئی بندہ مشہور ہو چکا ہے ساتوں آسمانوں میں اور اس کا چرچا شف اللہ پر ہو رہا ہے اللہ پر ہے جبریل کے روب روپ اس کا ذکر ہو رہا ہے پھر اللہ اس بندے کا پیار زمین پر بھی اتار دیتا ہے اور زمین کی ہر ہر شے میں اس کے پیار کو پیمست کر دیتا ہے گاڑ دیتا ہے یہ درختوں کے پتے اور پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے اس بندے سے پیار کرتے ہیں زمینے محبت کرتی ہیں آسمان محبت کرتے ہیں انسان محبت کرتے ہیں جانور کر پرندے چرندے درندے اسے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے پیار اور اس کی محبت کے بظاہر یہ بندہ پھیل جاتا ہے مشہور ہو جاتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں حسن کردار کی بنا کروں اور یہ بندہ جب کل قیامت کے دن آئے گا اسے کیا شرف ملے گا کیا مرتبہ اور کیا مقام حاصل ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں حصول کے لیے محبتیں کرتے اور نیک امال اپناتے وہ لوگ کہاں ہیں آج میں انہیں محشر کے میدان میں سورج کی تپشر حرارت سے یوں بچاؤں گا کہ اس کو اپنے سائے میں بٹھا دوں گا راحت والا سایہ لطف اور ٹھنڈک والا سایہ رحمتوں والا سایہ اس پہ جگہ دوں گا تاکہ آج وہ قطع پریشان نہ ہو یہ اللہ کے محبوبین کا انجام ہے حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کی زندگی میں اپنے اندر علوق ہمت پیدا کیجیے بلند ہمت اور ان مقامات کو تلاش کیجیے جو واقعات بلند ہمتی پر منتج ہوتے ہیں جن میں سے ایک مقام کا ہم نے مختصر تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول یہ مضمون ابھی جاری ہے انشاءاللہ مزید وہ مواقع جن مواقع میں اپنانے کی صورت میں بندے کی بلند بلند حمدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات اولا کا مستحج بنتا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا کی چند روزہ زندگی اس کی اطاعت میں ایسے گزاریں اس طرح مستعد اور کمر بستہ ہوں کہ ہمیں یقیناً اور واقعات دنیا اور آخرت میں درجات خدا کا حصول جو ہے وہ ہو جائے مرنے کے بعد ابھریں جنت کا باغیچہ بن جائیں اور کل جب قیامت قائم ہو تو ہر طرف اللہ کی محبتوں کے مظاہر اور آثار ہمارے سامنے ہوں اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اللہ کے کی اعظم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی ناراضگی کا کو کوئی شخص متحمل نہیں ہو سکتا بس تو سوال ہے کہ ایک آدمی نماز میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر صف مکمل ہو چکی اور پیچھے وہ اکیلا ہے وہ کیا کرے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر پیچھے کو آدمی اور موجود ہے جو نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا انتظار کر لیں اور دونوں مل کر صف میں کھڑے دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ آگے سے کسی نمازی کو پیچھے کھینچ لے تاکہ ان دونوں کی صف بن جائے اور جب پیچھے کھینچا گیا تو صف میں خلا بڑھ جائے گا تو بعد میں جو صف میں لوگ کھڑے ہیں اس خلا کو ساتھ مل کر پورا کر لیں کیونکہ نبی صلاح کے فرمانے کا لاس اللہ تھا منفرد ان خلف صف ہے کہ جو شخص صف میں پیچھے اکیلا کھڑا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کی میں نگر کچھ ضرورت ہے مگر اس کی تائید ایک اور حدیث کے معنی سے ہوتی ہے نبی السلام کی ایک حدیث ہے کہ عورت اگر نماز پڑھنے جائے اور وہ صف میں اکیلی کھڑی ہو تو وہ جائز ہے عورت اکیلے صف میں کھڑی ہو سکتی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا مفول میں مخالف یہ ہے کہ مرد کھڑا نہیں ہو سکتا یہ رخصت عورت کے لیے کہ عورت صف میں اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے لیکن مرد کھڑا نہیں ہو سکتا اس حدیث کا کافول مخالف ہے اور اس میں اس حدیث کی تائید ہو رہی ہے جس میں آپ کا سر یہ فرمان ہے کہ مرد پیچھے اکیلا صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا باقی تمام بیماروں کے لیے دعا کریں صحت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کا عاملات نہ ہماری اس مسجد کے ہمارے امام شیخ اختر اخترضیا صحبض اللہ ان کی صحت کی بطور خاص دعا کیجیے ایک اور ساتھی نے اپیل بھیجی تھی ان کا بھائی ہاسپٹل میں دعا کرنے اللہ ان کو صحت کام فرما دے جو بھائی بہن بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت کام اللہ عاجلہ دعا فرما دے اللہ صحت دائمہ دا فرما دے اللہ ہر شر سے محبوب رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معافرما دے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنی رحمت محبت اور فیصلے الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل مودثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ذل بغواه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وقتانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به فاعفعنا بغفذنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب يغفر برحمة أنت خير رحمين رب اغفر وارحم من تطير رحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين الامه صلى الله عليه وسلم بجعلنا منه واخذ من خضر دين محمد صل الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله